وہ جہ خلافت انسان ہی ہے نا نیابت. وہ نیاپت اور خلافت جڑی وہ مق... وہ دے دے ہے وہ آدر پابندا وزیر تے رہے ہیں جہاں انسان کامل ہے کہ فرشتے اور ملائکہ تک وہ بھی ہوں محتاج سے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 ہے پورا مکتوب نا جی جی سنا پھر خلاصہ وہ پیش کر ساج بے بکو جا بے مان جیسا اکتی کر سنوری مطلعت. مایا وجود جی جی حقیقی با محل موجود کے معنی میں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 لا بڑا مسجد جا بڑا کچی یہ بندہ سوپ پاتے بندہ فرش پات جسم انسان ایک شیز دا مجموعہ ہے جسم جسم آزاد مجموع ہے جانے پسلیاں جوانے اللہ آخ مبارکار شام بریلوی دیکھ سو بندہ سید کرتا کیا دی؟ دیو بندے چاہتا ہے گردواری لان کے نام برات کر جو کرتا اتنا بندے کٹے کیوں ہیں